ربی شاہلی سدری ودلی امری من اللہ مرمنا فی کبور نا ورہم نا بل قرآن اللہم و نورم و ہوں اللہ مزکر نا منہما نسی نا ولیم نا منہما جہل ن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 ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے نا یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا واقع محسوس ہوتا ہے کہ مانوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو مجبور رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پارو کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجبول زبان ہے یہ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 تو یہ چیزیں حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتے تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دوں کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کی نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی سی بات ہوگی قرآن مجید کے ان کے ضمن میں گویاتی متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تانگ کرنا ہوگا لیکن یہ بات درست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی اجائے اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئی بلا یخل کو انکسمتی رد بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی موسیدگی تاری نہیں ہوگی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 اس کے کچھ مثالیں نکل میں نے آپ کو دی تھی قرآن مجید کی ایک آئے مبارکہ ہے وہ منکل شعین خلکنا زوجین لال نقم تاخیر لال نقم تذک پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے لیکن منکل شعین خلقنا زوجین اس میں اس قدر کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے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 تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے ماں بن تو نسبت زوزیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حیثیت زمینیں کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئے گی البتہ یہ جو زمینیں ہوتے ہیں خود ان کے یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوزیت مل جائے گی اس سے آگے چلیے اب اصل ہے وہ شے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا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 اور پھر ایک یا ایک سزائز مدنی صورت ایک گروپ پورا ہو گیا دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سزائز مکی سورت پھر ایک یا ایک سزائز مدنی صورتیں وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہیں یہ گروپ جو ہے کراٹ کے لیے نہیں ہے یہ گروپ کی مانوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون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 چودہ سورت اب آئی ایک مدنی سورت سورہ نور یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے سورہ سجدہ تک آٹھ سورتیں مکی ہیں اور پھر ایک سورت آتی ہے سورت الاحزاب وہ مدنی ہے اب یہ جو ایک ایک سورتیں آئی ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب